فقال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والقران الحميد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه وما ارسلنا في قريه من نبي الا اخذنا اهلها بالباسا اي وقرا الى الله هم يترعون ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه حتى عحوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أخأ من أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون اَوَآمَنَ اَهْلُ الْقُرَىٰ مَن يَأْتِيهِمُ الْبَأْسُ نَذُحًا وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ أَوَلَمْ يَحِدِرِ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا اللہ سبحانہ خانہ ہوا نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے لیے زندگی گزارنے کا سامان زندگی گزارنے کا طریقہ کار اور قواعد و ضوابط وہ بھی اللہ سبحانہ خانہ و تعلیٰ نے مقرر کی ہے اور جو ان اصولوں کو اپنائے گا جو اللہ تعالیٰ کے وضاح کردہ ہیں وہ یقیناً کامیابی کی طرف گامزن ہوگا کامیابی کی طرف بڑھے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصولوں کو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کو توڑے گا اللہ کی حکم ردولی کرے گا اور اپنی طرف سے اپنے قانون اور اصول اور قاعدے اور ضابطے بنانے کی کوشش کرے گا اللہ سبحانہ ہوا تھا کی مخالفت میں زندگی بسر کرے گا اس کی دنیا بھی تباہ و برباد ہو جائے گی اور آکر ہاں کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ ہوا تھا بوجود اس کے کہ وہ لوگ اللہ کے نافرمان باغی اور اللہ کے دشمن ہیں اس کے باوجود بھی اللہ تعالی انہیں دنیا میں دنیا کا مال و منال عطا رہتا ہے اور اس سے مقصود ان کی آزمائش کرنا اور ان کے کچھ دنیا کے اندر جو نیک اعمال ہیں جو تھوڑی بہت نیکیاں ہیں ان کا سلا ان کو دینا مقصود ہوتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ روز محشر ان لوگوں کو کہا جائے گا الحب تم تو یہ بات فی حیاتی کم جو تم نے دنیا میں رہتے ہوئے کوئی نیکی کے کام کیے تھے نا اس کا اجر اس کا سواب وہ تمہیں دنیا میں مل گیا اب آخرت میں تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مواقع پر کفار یہودی عیسائی بڑے بڑے خیرات کے نیکی کے کام کرتے ہیں کہیں کسی علاقے میں کوئی آفت آ جائے تو ان کی بڑی بڑی این جی اوز متحرک ہو جاتی ہیں اور بڑا صدقہ بڑا خیرات بہت کچھ یہ لوگ کرتے ہیں دور جاہریت میں بھی ایسے کیا کرتے تھے تو یہ جتنے بھی نیکی کے کام اللہ کے باغی اور نافرمان لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دنیا کے اندر ہی دے دیتا ہے ازب تم تویے بات ہی کم کی دنیا بھی زندگی میں ہی تمہارا حساب کتاب سارا پورا ہو گیا اب آخرت میں سوائے عذاب اور جہنم کے کچھ بھی نہیں اللہ تعالی اپنے فرما بردار لوگوں کو بھی دنیا عطا کرتا ہے لیکن وہ دنیا ایسی ہوتی ہے کہ ان کی آخرت تباہ نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر لوگ جو بستیوں علاقوں میں آباد ہیں ایمان لے آئیں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں لفتہ علیہ براکات امن سما عرب ہم آسمانوں اور زمین سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھولتے ہیں ایمان اور تقویٰ یہ دو چیزیں جس میں پیدا ہو جائیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں کھلا رزق دیتا ہے چاہے گننے کو وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کی معاش اللہ تعالیٰ بہت بہتر بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حدیث خوشی ہے اللہ فرماتے ہیں یہ اپنا آدم تفر بھی بادہ اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا ام سدراتا غینا میں تیرے دل کو غینا کے ساتھ سخاوت کے ساتھ بھر دوں گا وہ اصدہ اور تیری جتنی بھی جائز ضروریات ہیں وہ ساری میں پوری کر دوں اللہ تفل اگر تم نے ایسا نہ کیا شکلا میں تیرے ہاتھ کو کام کاج میں مشغول کر دوں گا والا اسدہ فخر لیکن تیری ضروریات میں پوری نہیں کروں گا تو بندہ جتنا مرضی کام کاج میں لگ جائے کاروبار اس کے بڑ جائیں بڑا لمبا چوڑا دھندہ ہو لیکن اگر اللہ اس کی ضرورتیں پوری نہ کرے تو کوئی اس کی ضروریات پوری نہیں کر سکتا اللہ ملامان عالیما آتی تھا ولا مورتی عالیما منع آتا ولا انفردل جتی مجھا اللہ جس کو تو دے اس سے کوئی چھیننے والا نہیں ہے اور جسے تو نہ دے اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے اور کسی چودھری کی چودراہٹ تیرے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کا نظام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منقانہ آخرت ہم جا اللہ فی فلوی جس آدمی کا متم نظر اپنی آخرت کو سنوارنا ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو دل کا غنی کر دیتا ہے وہ اللہ شملہ و اس کی مصروفیات کم ہو جاتی ہیں وہ عدت دنیا واہ اور دنیا زریل ہو کے اس کے پاس آتی ہے وہ منکانت دنیا ہماہ اور جو دنیا کے پیچھے ہی بھاگنا شروع کر دے اور اپنی آفرت کو بھلا دے جا اللہ فخرا ہو بھائی اللہ اس کی تقدیر میں فقر و فاکہ لکھ دیتا ہے وہ فرا کا اس کی مصروفیات کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں وہ علم ہی محنت دنیا الدے والا اور دنیا اس کو وہی وہ ملتی ہے جو اس کے مقدر میں ہوتی ہے اپنی قسمت سے زیادہ دنیا نہیں کما سکتا لیکن اپنی آفرت کو تباہ و برباد کر دیتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لہو معیشت کا جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے منہ پھیرتا ہے تو یقیناً اس کے لیے بہت تنگ معیشت ہے معیشت ہم ایسے بندے کی تنگ کر دیتے ہیں جو ہمارے ذکر سے اعراض کر لے منہ پھیر لے ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہل تو رات تورات رات کو قائم کرتے یعنی تورات میں موجود احکامات پر کما حقہ عمل پیرا ہوتے اہل انجیل جنہیں انجیل دی گئی وہ انجیل پر صحیح طور پہ عمل پیرا ہونے والے بن جائیں اور جن جن لوگوں کی طرف جو جو کتاب اللہ نے نادر کی ہے وہ اس پر کما حقوق عمل پیرا ہونے والے بن جائیں لاکارو امن فوقی امن تحتی ارجنی انہیں اللہ آسمان سے بھی رزق عطا کرے گا زمین سے بھی رزق عطا کرے گا یعنی ایمان تقوی عملے صالح یہ اسباب ہیں رزق کی فراوانی کے جس میں یہ پیدا ہو جائیں اللہ تعالیٰ اس کی آخرت بھی بنا دیتا ہے اور اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے اور وہ آدمی جو کلمہ پڑھتا ہو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو اور اپنے آپ کو دین داروں میں شمار کرتا ہو نمازیں بھی پڑھے روزے بھی رکھے صدقات بھی کرے اور ساتھ ساتھ سودی کاروبار بھی کرے وہ کاروبار وہ تجارتیں وہ ملازمتیں وہ نوکریاں جن کی شریعت اسلامیہ میں اجازت نہیں ہے اللہ سبحانہ و اعلیٰ نے جن سے منع کیا ہے وہ ان کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہے ایک ہی وقت میں دو گشتوں پہ سوار ہونے کی کوشش کرتا ہے ایسا آدمی نہ اپنی آخرت بنا سکتا ہے نہ دنیا سنوار سکتا ہے بلکہ ہم نے تو بہت سے لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتے ہوئے دیکھے صرف اسی وجہ سے آدمی دیندار ہے نمازی پرہیزی ہے اچھا کاروبار ہے کھاتا پیتا ہے لیکن دنیا کے پیسے کی عرض ہبس اور لالچ میں آ کے اس نے سودی کرزا لیا کاروبار بھی تباہ ہو گیا جو پہلے چل رہا تھا وہ بھی تباہ برباد ہو گیا اور مقروض علیحدہ کتنے ہی ایسے بندے اس ملتان شہر میں ہماری آنکھوں کے سامنے اور یہ اللہ تعالی کا اصول ہے کہ یا تو آدمی اللہ کا مکمل طور پہ باغی نافرمان ہو جائے استدارجن اللہ تعالیٰ اس کو دنیا دیتے ہیں آپ دیکھتے نہیں یہ ترقی یافتہ ممالک سب اللہ تعالیٰ کے نافرمان اللہ کے باغی اور کسی کو اپنے باپ کا نہیں پتا حرام کاریوں پہ لگے ہوئے رزق کمانے کی کوئی طویض نہیں کوئی اصول ضابطہ نہیں جو شریعت نے جو اللہ نے مقرر کیا ہے ہاں اپنے ودا کردہ قوانین پہ بے شک و عدل کرتے رہے اللہ کے واضح طور پہ باغی نافرمان بن جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر بہت کچھ دیا کیوں یہ اللہ کے با ہیں اللہ کے نافرمان ہیں اور ان کو دنیا دے کر قیامت کا آخرت کا عذاب وہ پڑھانا مقصود ہے اور دوسری طرف وہ لوگ جو خالصا خالص اللہ تعالی کے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی رزق کی فراوانی عطا کرتا ہے اور اس کی مثال بھی آپ کے سامنے ہے صحابہ تیرام رضوان اللہ علیہ مجمعی کیا تھا گھر بار بیوی بی بی بچے سب چھوڑا ہجرتیں کر کے مکہ سے نکلے مدینہ پہنچے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے خالی ہیں لیکن کتنا کرسا گزرا ابھی دس سال نہیں گزرے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی وہ لاکھوں اربوں کے مالک بن گئے تھے کئی کئی سو درہم کئی کئی سو دینار اللہ کے راستے میں ایک پاؤں پہ کھڑے کھڑے ستہ کرتے تھے بیس دینار سونے کا سکہ ہے بیس دینار کا وزن ساڑھے سات تولے سونا اور وہ ہزاروں کی تعداد میں دینار اللہ کے راستے میں سب کرنے والا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزے کے لیے کچھ فنڈ جمع کیا آپ نے اتنا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوئے اور کہنے لگے ما ذرہ عثمان ما املا اٹل یوم عثمان رضی اللہ عنہ آج کے بعد جو بھی عمل کرتے چلے جائیں ان کو کوئی نقصان نہیں اللہ تعالی نے انہیں دیا کیوں اس لیے کہ وہ خالص اللہ کے بندے بنے انہوں نے اپنی ساری زندگی کو زندگی کے ایک ایک پل کو اللہ تعالیٰ کے حکامات کے تابع کر دیا اور انہیں جب معلوم ہوتا کہ ہمارا یہ عمل ایسا ہے جسے اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے وہ فوراً اسے ترک کر دیتے چھوڑ دیتے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے قرین اسدی رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں تذکرہ کیا نعم الرجل للا لولا قول و جمتی ہی وہ ازاری بال بڑا اچھا آدمی ہے اگر اس کے بال زیادہ لمبے نہ ہوں اور اس کی شلوار کپڑوں سے نیچے نہ جائے مجلس میں سے ایک آدمی اٹھا قرین رضی اللہ تعالی عنہو شکار سے واپس آ رہے ہیں راستے میں یہ ملاقات ہوتی ہے کہتے ہیں کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بڑی تعریف بڑی ستائش کی ہے لیکن دو باتیں کہی ہیں کہ اگر یہ نہ ہو تو قرائم بڑا اچھا آدمی اچھا بتاؤ کیا باتیں ہیں جمتی ہی وہ اس بال اویزاری بال کندھوں سے نیچے نہ جائیں شلوار ٹکنوں سے نیچے نہ جائے تو قرائم بڑا ہی اچھا آدمی ہے قرائم رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا کہ اپنے بالوں کو فوراً وہیں پہ کانوں کی لو کے نیچے سے کاٹ اور جو اظہار تھا سلوار تحمد اس کو فوراً نصف پنڈلی پہ کر لیا اس طرح سے وہ لوگ اطاعت کرنے والے فرما برداری کرنے والے تھے اور اللہ سبحانہ اٹھانا ہوا تعالی نے انہیں دنیا میں بھی بہت اچھی دنیا عطا کی وحسن حصنا طواب اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا اچھا ثواب بڑا اچھا بدلا تیار اللہ عالمین کے احکامات پر صحیح طور پہ عمل پیرا ہونا یہ بھی انسان کی دنیا کو سنوار دیتا ہے بنا دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بندے کی آخرت بھی بن جاتی ہے اور جو آدمی خالص اللہ کا باغی نافرمان بن جاتا ہے اس کی بھی دنیا بسا اوتاف ضروری نہیں ہے اللہ کا وعدہ نہیں ہے بسا اوتاف اس کی دنیا قدرے بہتر ہو جاتی ہے لیکن آخرت میں اس کے لیے ببال اور عذاب اور سدائیں اور جہنم اور آگ کی گڑی اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حافظ سے بگاڑی ہے نہ شیطان سے کبھی دن کو مسجد میں رہے رات کو میں خانے میں دونوں طرف ساتھ ساتھ چلنا چاہتے ہیں نہ وہ اپنی دنیا سنوار سکتے ہیں نہ آخرت سنوار سکتے ہیں اور پھر اللہ سبحانہ ہوا تھا کا ایک اور اصول اور طریقہ کار بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو خالص اللہ سبحانہ ہوا تھا کے بندے ہوتے ہیں انہیں آزماتا بھی ہے ان کی اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے ہیں اور بس اوقات وہ آزمائش دنیا میں معاشی تنگی کے ساتھ بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے والا ان شیم ہم تمہیں ضرور کسی نہ کسی چیز سے ضرور آزمائیں من الخوف خوف تاری کر کے دہشت پریشانی اس کے ساتھ ہم تم کو آزمائیں گے آج کل ہمارے پورے ملک پر یہ خوف ہر وقت تاری ہی تاری ہے جو بھی آدمی گھر سے نکلتا ہے وہ اس یقین کے ساتھ نہیں نکلتا کہ میں گھر واپس پلٹوں گا کہ ہمارا یہ خطہ جنوبی پنجاب کا علاقہ قدرے محفوظ ہے اپر پنجاب کے علاقے اور پھر اسلام آباد اور اس کے قرب و جوار کے جو علاقے لاہور سائڈ کے علاقے مسلسل خوف سولہ پہ مڈلا رہا ہے اور یہ اس کو ختم کرنے کے لیے بڑے بڑے پلان تیار کیے جاتے ہیں بڑی کوششیں بڑی کاوشیں حکومتی سطح پر اور اسی طرح نجی طور پر عوامی سطح پر بھی لوگ اپنے لیے ذاتی طور پر بھی وہ سیکیورٹی کا بندوبست اور کچھ لوگ کرتے ہیں یہ خوف جو اللہ کے باغی نافرمان ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب ہے اور جو اللہ کے فرما پردار لوگ ہیں ان کے لیے یہ خوف آزمائش ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خوف دے کر تمہیں آزمائیں گے یا بھوک کے ذریعے آزمائیں گے معیشت کو تنگ کر کے معیشت میں عدم استحکام پیدا کر کے مین القوم پوری قوم کے اوپر یہ کیفیت اور حالت جاری ہو جاتی اور جتنے بھی معاملے ہیں یہ سب کے سب اللہ تعالی کے نافرمان بندوں کے لیے عذاب ہوتے ہیں اور جو اللہ کے فرما بردار بندے ہیں ان کے لیے یہ آزمائش ہوتے ہیں کہ یہ کس قدر تنگ حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنتے ہیں فرمایا نف سمل والی ونفوسی ومارات مال میں کمی دے کر افرادی حکومت کو کم کر کے پھلوں میں کمی پیدا کر کے ہم تم کو آزمائیں گے وہ بشیر اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے ادا اسابت ہوں مصیبت هم اللہ دینا ادا اسابت یہ وہ لوگ ہیں صبر کرنے والے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے قالو انا لله وانا الیہ راجعون تو وہ کہتے ہیں کہ یقینا ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے بالآخر اللہ تعالی ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اولئک علیہم صلواتم من ربہم ورحمہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے مغفرتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ واولئک هم المهتدون اور یہی لوگ ہدایت یافتہ تو یعنی اللہ سبحانہ بحانہ ہوا اپنے فرما بردار بندوں کو بھی مال کی معیشت کی تنگی دے کر کمی دے کر آزماتا ہے اور اس میں جو کرنے کا کام ہے وہ اللہ تعالی کا شکر صبر سے کام لینا جدا فدا نہ کرنا یہ اہل ایمان کا طریقہ کار ہے کہ جب ان پر مصیبتیں تنگیاں پریشانیاں اللہ تعالی کی طرف سے آتی ہیں تو وہ صبر کرتے ہیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے ہوتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ رحمتیں ہیں تیری اگیار کے کاشانوں پر اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر یہ شکوہ اللہ تعالیٰ سے کرنے والے نہیں ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عظہب علی امر مومن مومن کا تو معاملہ ہی بڑا عجیب ہے ان آمراہ کل لہو لہو خیر اس کے لیے اس کا ہر کام ہی خیر پر مبنی ہے ہر ہار میں اس کے لیے خیر ہی خیر اور بھلائی ہی بھلائی ہے ان عصابت السرا شاکارا فخیر اللہ اگر اس کو آسانیاں فراوانیاں پہنچتی ہیں یہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے شکر کرتا ہے یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے نہ صاحبت ہو اور اگر اس کو تنگیاں آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں صبر پھر یہ صبر کرنے والا بن جاتا ہے فہو خَيْرُ اللہ تنگیوں اور مصیبتوں پر صبر کرنا یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے وَلَيْسَ سازالی إِلَّا اللہ اور یہ خیر صرف اور صرف مومن آدمی کے لیے ہے مومن کے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں کیوں جو مومن نہیں ہوتا اس کی کیفیت کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انصاب خیر و نتم ان کو خیر بھلائی ملتی رہے بڑا مطمئن رہتا ہے وہ انسابت ہو فتنا اگر کوئی آزمائش اس پر آ جائے ان کا لبا علاوچ ہی فوراً پھر جاتا ہے اللہ کا شکر گزار نہیں بنتا پھر وہ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کے در در کی خاک جھاڑتا ہے خصرت دنیا والا خیر یہ دنیا میں بھی نقصان اٹھائے گا آخرت میں بھی نقصان اٹھائے گا اور یہ خسران مبین ہے بہت بڑا گھاٹا اور بہت بڑا ہسارا ہے ایمان یہ سب سے بڑا فائدہ ہے ایمان کا کہ اللہ تعالیٰ ایک ممن آدمی کو شکر اور صبر کی توفیق دیتا ہے اس کے ایمان کی وجہ سے اس کے تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی معیشت کو مستحکم کرتا ہے اس کے ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا خوف ختم کر دیتا ہے اور یہی وہ ایمان ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالی امارت خلافت اور اسلامی نظام کو قائم کرتا ہے ہاں اللہ نے وعدہ کیا ہے لا شری کوئی اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو تم میں سے ایمان والے ہیں وہاں میرے نیک نیکال کرنے والے ہیں کیا بدونا نہیں میری عبادت کریں لا یو شریقو نبی شیعا. کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں چار کام ایمان اگلے سالے اللہ کی عبادت اور شرک سے اجتناب فرمایا جو یہ چار کام کر لے اللہ نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے اللہ یس تخلیف اللہ ہم فل اور کمس اللہ قبلی اللہ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا اور وہ دین جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے اس دین کو اللہ دنیا میں مضبوطی عروج اور غلبہ عطا کرے گا ولادی اللہ اور ان کے خوف کو دہشت کو ختم کر کے امن و امان کو قائم کر <تصفح> آج اسلام کے نام پر کھڑی ہونے والی تحریکیں تنظیمیں جس نام سے بھی کام کریں اگر ان کا تصور اسلامی ہے وہ نتیجہ یہی اپنے سامنے رکھتی ہیں ہماری ساری جد و جہد محنت کوشش و کابش اس کا مقصد کیا ہے شریعت قائم ہو جائے اسلامی نظام آ جائے دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے دین کا غلبہ ہو جائے یہی تین موٹے موٹے ان کے اہداف ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے دنیا بھر کی ساری اسلامی تنظیمیں اور جماعتیں کام کر رہی ہیں لیکن یہ تینوں کام نظام فلافت کا قیام غلبہ دین اور دہشت گردی کا خاتمہ قیام امن یہ تینوں کام اللہ سبحانہ ہوا تھا کے مقرر کردہ انعام ہیں اور انعام اسے ملتا ہے جو انعام حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہوتی وہ معیار اللہ نے مقرر کیا ہے آمنومن منکم عامرسالحات یح یعبدوننی لا شریفون شع آپ ایسا معاشرہ کھڑا کریں دعوت کے نتیجے میں جو ایماندار لوگوں کا معاشرہ ہو عمل سالے کرنے والے ہوں اور اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں اور شرک سے اجتناب کرنے والے ہوں اللہ خلافت بھی عطا کرے گا دین کو غلبہ بھی عطا کرے گا اور دہشت گردی کا خاتمہ کر کے امن بھی قائم کرے گا یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وعد اللہ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے وعدہ کیا ہے امن اوفا بھی من اللہ, اللہ اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو وفا کرنے والا اور کوئی یعنی ایمان کے نتیجے میں معیشت کا استحکام اللہ نے وعدہ کیا ہے ولہ آمانو وتا کہ علاقوں میں آباد لوگ ایماندار بن جائیں تکڑے والے بن جائیں معیشت مستحکم ہو جائے گی استحکام معیشت کے لیے جتنی بھی ضروریات ہیں وہ ساری کے ساری اللہ تعالیٰ پوری کرے گا آج ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہے اگر اس کی ویلیو تھوڑی سی آپ کو ہوتی ہے تو ہم خود ہی نہیں ہونے دیتے کاروبار کارخانے سارے بند ہیں کیوں بجلی نہیں ہے بجلی پہ پورا ملک چلنا ہے وہ ہے ہی نہیں اچھا جی اب کیا کریں یہ سارے لوازمات ہیں استحکام معیشت کے اللہ تعالی نے صرف دو چیزیں مانگی ہیں ایمان اور تقویٰ من منحص القوم یہ دو چیزیں پیدا ہو جائیں معیشت مستحکم ہو جائے اور ایمان ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے پوچھا تھا انل ایمان صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث جبریل بڑی مشہور حدیث ہے مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہوتا ہے فرمایا انتخمی و ملائی کتی ہی و قطبی و رسولی ول آخری ایمان کیا ہے اللہ پر ایمان لاؤ فرشتوں پر ایمان لاؤ اور رسولوں پر کتابوں پر اچھی بری تقدیر پر یوم آخر پر یہ ایمان ہے بنو عبد قیس کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے چند دن ان انہوں نے قیام کیا واپس جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ کام کرنے کا حکم دیا اور کچھ کاموں سے منع کیا جن کاموں کا حکم دیا ان میں سے تھا آمارا, بالایمان بل, امارا بالایمان بل انہیں اللہ وحدہ پر ایمان لانے کا کہا ایمان کا پہلا جز ہے اللہ پر ایمان چھ جز بیان کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبری امین کو انت امین بلّہ کہ تو اللہ پر ایمان لے آ وہ ملائکتی ہی فرشتوں پر ایمان لے آ وہ ہی کتابوں پر ایمان لے آ وہ رسولی ہی رسولوں پر ایمان لے آومل آخر قیامت پر ایمان لے آ قدری خیری و شرری اور تقدیر پر ایمان لے آ چھ اجزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ان میں سے پہلا جز کیا ہے کہ تو اللہ پر ایمان لے آ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ابد قیس کو کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور پوچھا ہل ترون مل ایمان ودہ تمہیں پتا ہے اللہ وحدہ پر ایمان کسے کہتے ہیں عام طور پہ ہمارے ہاں بھی تصور یہی ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننا اللہ ہے اللہ کے وجود کو تسلیم کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مالک خالق رازق ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء اللہ تعالیٰ کی صفات کو ماننا یہ اللہ پر ایمان ہے عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہل ترون مل ایمان اللہ وحدہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ وحدہ پر ایمان لانا کسے کہتے ہیں یہ حدیثی سے ہی بخاری ہوگی کہنے لگے اللہ علم اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا ایمان ان المانتاد اللہ وہ اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے کہ تم اللہ کی توحید اور میری نبوت اور رسالت کی گواہی دو وہ تو کیم نماز قائم کرو وہ توزکا زکات ادا کرو وہ تسم و اور رمضان کے روزے رکھو وہ ان تو ملز مغنہ ملخمس اور اگر کافروں سے تمہاری لڑائی ہو جہاد جہاد میں مالے غنیمت اگر تمہارے ہاتھ آئے تو اس میں سے خمس پانچواں حصہ ادا کرو ان پانچ کاموں کے مجموعے کا نام ہے ایمان بلا وقتا یہ پانچ کام ملا کر ایمان کا پہلا جز اللہ پر ایمان پورا ہوتا ہے تو بھی دو رسالت کی گواہی دینا نماز قائم کرنا ماننا نہیں کہ ہاں جی مجھ پہ فرض ہے لیکن کیا کریں سستی ہو جاتی ہے یہ ایمان نہیں ہے یہ بے ایمانی ہے ایمان کیا ہے تو کی مسلح نماز قائم کرو یہ نہیں کہا نماز کو مان لو کہ فرض ہے کہا بتو تو زکات ادا کرو کیا نا ٹھیک ہے جی ادا کرنی چاہیے بس جتنی کو ہو رہی ہے اتنی کافی ہے نہیں پوری زکات مکمل طور پہ ادا کی جائے بسم و رمضان کے روزے رکھو ہاں جی روزے فرد ہیں رکھنے چاہیے دن بڑے لمبے ہیں گرمی بہت ہے رکھا نہیں جاتا یہ کام نہ ہو رمضان کے روزے رکھو گے ایمان پیدا ہوگا وہ کرنا نہیں یعنی یہ اعمال ہیں کرنے کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ یہ کرو گے تو اللہ پر ایمان پیدا ہوگا ایسے ہی اسلام کے بارے میں جبریل امین نے پوچھا اخبرنی علی اسلام مجھے بتائیے اسلام کیا ہے آپ نے فرمایا اسلام تو و رسالت کی گواہی دو نماز قائم کرو زکات ادا کرو رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو پانچ کام کرو گے اسلام پیدا ہو جائے گا یہ پانچوں کام کرنے کے صرف ماننے کے نہیں ماننے سے بندہ مسلمان نہیں بنتا مسلمان کب بنتا ہے جب نماز قائم کرے زکوات ادا کرے رمضان کے روزے رکھے اللہ کا حج استطاعت ہو تو کرے اور توحید و رسالت کی گواہی دے پھر یہ مسلمان بنے گا اور ان پانچ کاموں کے ساتھ ساتھ اگر یہ مؤمن بننا چاہتا ہے چھ کام اور کرنے پڑیں گے مال غنیمت میں سے خمس ادا کرے اللہ تعالی کی نادر کردہ کتابوں پر ایمان لائے فرشتوں پر یقین رکھے ایمان لائے رسول و نبیوں پر ایمان لائے اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے اور قیامت کے دن کا اس کو یقین ہو یہ کل گیارہ کام جو بندہ کر کرے گا وہ مومن اور مسلم بن جائے گا اور ایسے آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ خرافت عطا کرے گا خوف کو ختم کرے گا امن قائم کرے گا اللہ تعالیٰ دین کو سر بلند کرے گا معیشت مستحکم کر دے گا رزق کی فلاوانی عطا کرے گا یہ ایمان کے فوائد اور نتائج اور ثمرات اگر اتنے زیادہ ہیں تو ایمان حاصل کرنے کے لیے کچھ محنت بھی کرنا ضروری ہے بیٹھے بیٹھائے زبانی جمع خرچ سے کوئی بندہ بھوک میں نہیں بنتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے و ماں توفیقی اللہ باللہ خالے ہی تبکل